بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والسلام سيد المرسلين وخاتم النبيين الله سميع عليم شيء من الرحمن الرحيم وقالوا الله عليه وسلم اللہ تعالی عنہ رواه رواه فرواه و رواه علی بسم اللہ سورت فاتحہ کا جز ہے یا نہیں اور یعنی جہر پڑھنا ہے یا سرن حوالے سے بات چل رہی ہے تو شفاف وغیرہ ہم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ یہ فاتحہ کا جز ہے اور جب فاتحہ کا جز ہے تو جس طریقے سے جو حکم صورت فاتحہ کا ہوگا جہاں جہاں جہاں جہلن پڑھنا ہے وہاں بھی جہلن ہوگی اور جہاں سیلن ہے وہاں بھی سرن پڑھی جائے گی جبکہ دوسری جانب احناف وغیرہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ صورتِ فاتحہ کا جزو بھی نہیں ہے جب جز نہیں ہے تو خود بخود یہ ہے کہ بسم اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ جب بھی پڑھا جائے گا جہاں نہیں پڑھا جائے گا یہ دیگر دعاؤں کی طرف ہوئے کہ ایک, دعا اور ایک ذکر ہوگا دلائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں ان حضرات کے جو بواز چل رہے ہیں اخلاق وغیرہ ان کی جانب سے جبکہ پہلی حدیث جو تھی اس کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ तो तो حضرت حردہ دوسرے نمبر پر حضرت کی روایت تھی اس کا جواب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں آپ سے عرض کیا تھا حضرت کے جو شاگرد ہیں ان میں سے ایک کی روایت جو ابھی نے پہلے پڑھ چکے ہیں جو ابن جریش جو نقل کرتے ہوئے ابن ابھی ملکہ ہیں قرت المسلم سے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد صورتِ خال پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے گھر میں بیا فرح اس طرح پڑھتے تھے پھر عالیہ نے جب تیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا تو یاد رکھا جائے کہ قدرت مسلم اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں کس طرح آ متن میں اس کے مطن میں استراب ہے یعنی مختلف طریقوں سے مربی ہے اس کے الفاظ میں اختلاف اقبال آپ نے اس کو مختلف لفظوں سے ذکر کیا دوسرے نے اس کو مختلف لفظوں سے نقل کیا ہے خاص طور پر یہ حضرت اللہ کے جو دو شاگرد ہیں خاص طور پر ایک ابن اپنے ابھی ملیکہ جن کی روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو یہاں پر آ رہے ہیں حضرت یا فرق حلیہ دونوں تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے حضرت کے یہ ہیں پہلی روایت میں تو بسم اللہ کا تذکرہ ہے لیکن یہاں پر بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمل وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاط کے بارے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرلا کی صفت بیان کی میرے سامنے تفصیل لن حرف بہرف لیکن جس میں تسنیا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اب حضرت مصنمہ ایک طبن ابھی وہ لے کر ہے جن کی روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور دوسرے ہیں حضرت یہ اعلیٰ یہ اعلیٰ اب یہ جو روایت ہے جس کو یہاں پر یہ کہ انہوں نے عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآد کو ترکیب کے ساتھ پڑھا اور بیان فرمایا لیکن اس میں تسمیہ کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسمیہ کا تذکرہ نقل کیا سلم نے تو اب یہ ہے کہ اس میں اہتمام یہ ہے کہ حضرت عمر و سلم تعالیٰ نے وہ جو بسم اللہ کا تلکرا کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر تلاوت کے آغاز یا یہ کہ بسم اللہ کسی صورت کے شروع میں پڑھنے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تو اس عادت پر محمول کرتے ہوئے اور قیاس کرتے ہوئے علیکم رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ کا اضافہ کر دیا کیا جواب ہے غیرت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معمول کو دیکھتے ہوئے جو تلاوت کا آغاز یا صورت کا آغاز اس میں بسم اللہ پڑا کرتے تھے ضرورت السلم اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشراب کو بھی یوں نقل کر لیا ایک احتمال اس میں یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے بسم اللہ کا یہ ممکن ہے کہ الم سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ, عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل ہی نہیں کیا بلکہ اہتماد ہے بلکہ ان کے جو شاگرد ہیں جن کو آگے نقل کرتے ملکت رہے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور ساتھا یہ بھی ممکن ہے کہ پھر جو ان کے شاگرد انہوں نے اپنی سے ملا کر نقل کیا ہو حقیقت میں یہ جو بسم اللہ ہے اس کا تذکرہ جیسا کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کا تذکرہ اس میں نہیں ہے لہذا ہم اس میں یہ تعبیرات کریں گے بات آ رہی ہے سمجھ میں دولت المسلم رضی اللہ کارنہ کی جو روایت گزری اس کے تعبیر اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دو شاکر نے ایک شاکر نے حق حرف صلی اللہ علیہ وسلم کی خراعت ان سے سنی جس میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہے دوسری میں جو بسم اللہ کو نقل کر رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یاد بول اللہ کی طرف سے خود اضافہ ہے ٹھیک ہے اور کیا کیا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام خراط اور عام طلاوت وغیرہ پر اور دوسری یہ کہ یہ جو اضافہ ہے حضرت البصلم سے منقول ہی نہیں ہے ان کے شاگردوں کی طرف سے یہ اضافہ ہے خلاصہ یہ ہوگا کہ وہ روایت قابل ڈال نہیں ہے جی وکالو کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے مکالے وغیرہ احناف وغیرہ ہوں یہ کہتے ہیں کہ عما حضرت المسلما جہاں تک حضرت المسلم ربی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی بات ہے اللہد روای ملکہ جس کو ابن ملے کا نے نقل روایت کیا ہے فقر تو اختلاف ہے ان لوگوں کا جنہوں نے روایت کو نقل کیا فی اس روایت کے الفاظ میں بہت حضرات نے تو اس عزیز کو روایت کیا علام ذکرنا اس طریقے پر جو ہم نے پہلے ذکر کیا جن تسمیہ کا قدر ہے و روا ہوا خارون علاقۂ جزال اور دوسروں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے علاوہ کے طریقے پر اس کے علاوہ الفاظ ہے کہ مبن جس نے کہ حداثنا ربي بن مازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث الله بن عبيد الله بن ربي مليکہ تا عن يعلى انس شاهد ابن سلمہ ان رسول الله وسلم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا کہ مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے انکراد رسول اللہ له تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفصر تو آپ نے فنکت فنکت لہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختراع کو قرأ کا طریقہ قرعت کی صفت بیان کی مفست رتن کے ساتھ ہر فن ہر فن ہر تو ہر لیکن اس میں تشریح کا تذکرہ نہیں ہے کہتے فخری حضرہ الحمٰ عطلّیم اللہ, اللہ علیہ, وسلم رسول اللہ علیہ وسلم وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام کراط جو سوتی تھی عام جو تلاوت ہوا کرتی تھی وہ کیسے ہوا کرتی تھی کی وہ کیسے ہوا کرتی اس حوالے سے مطلب جو ہوگا وہ اس سے مختلف ہوگا دوسرا احتمام جواب یوں دیکھیں دوسرا جواب مسلمان کی روایت کے پاس اوقات بھی عدیل تختی آفات حتم کتابی حلیز وہ اضافہ ہے تختی تختی کا منع ہے الگ الگ پڑھنے کے یعنی بسم اللہ کا ساتھ فاطہ کا جو بسم اللہ کا اضافہ ہے وہ کیا ہے یہ بھی جائز ہے احتمال ہے کہ یقون و کتابیں کو الگ الگ کر کے پڑھنا اللہی فی علی سب نے جریش کی روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے لیش حقاحا جس کو روایت کیا ہے خلاق یہ کہ نفی ہوگری اس بات کی کہ مسلمان رضی اللہ عنہ کی, کی حدیث سے اس طرح سے الزار کرنا اور اس کو حجت بنا کر پیش کرنا اس بات کی نفی ہو گئی فن صفا وزال فصل سے اس بات کی نفی ہو گئی کہیں خونفی حدیث مصلم اللہ علیکہ فضرۃ الحاظ ضرور مسلمہ کی حدیث میں کسی کے لیے اس بات پر خرجت ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ کیا صنت فاطح کا جز ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا وہ جو اضافہ ہے جس طریقے سے پہلے جرائد کی روایت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ رب العالمین وقفی وقف ہر چیز کو الگ الگ کر کے جو پڑا کہتے ہیں وہ جو تقتی ہے اور وہ جو اضافہ ہے وہ کس کی جانب سے ابن جس کی جانب سے ہے جی بن فی ماراسوری نہ تیسری دلیل کین حضرات کی تیسری دلیل کا ہی حصہ حضرت ابن عباس خوی اللہ تعالیٰ کی روایت کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لح النا قصبہ کالہ فات حق القطاب یہ صبِ مسانی کیا ہے فاتح القطاب ہے اور چونکہ پھر سورج اگر دیکھی جائے تو چھ آئٹیں بنتی ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الصاب ساتھ نہیں آئے تو یہ بڑی جو حدیث حضرت ابن عباس کی جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے جو ہے وہ صورت فاتحہ کا یہ بس تو اس کا جواب دیتے ہیں یہاں سے کہ خلاصہ کیا ہے کہ عنہ سے جو روایت نقل ہو کر آئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صورت فاتحہ کیا ہے صورت فاتحہ کا نام سب احمانی ہے تو کہتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر ہم آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سبانی فاتحہ ہو سکتی ہے اور ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا بسم اللہ جو ہے وہ سورت فاتحہ کا جز ہے یا نہیں یا یہ کہ بسم اللہ کو بھی جخم پڑھا جائے گا یا نہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے لیکن دوسری روایت میں خود حضرت الم آبا علی اللہ تعالیٰ اگر سے پھر اس سے استعمال تو مل جائے گا کہ بسم اللہ صلی اللہ فاتح کا جزء ہے وہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بسم اللہ سے آدمی آئے تھے اب یہ ہے کہ دوسری جانب حضرت عبد اللہ میں آباس علی اللہ تعالیٰ سے خود منقول ہے کہ جس میں انہوں نے کیا ہے بسم اللہ میں جہر نہیں کیا ایک بات اور پھر دوسری بات یہ کہ آگے ایک روایت آ رہی ہے جس میں خود حضرت اللّہ عباس رلی اللہ تعالیٰنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰنہ سے مل کر یہ بات ان کو کہہ رہے ہیں اور ان کی بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ جس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ کسی بھی صورت کا جز اور حصہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف دو صورتوں کے درمیان رب کے لیے آتی ہے بسم اللہ تو اس طور پر کہ جب نسخہ جب سامنے آیا حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عثمان بن عفان کا حضرت عبد اللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ آپ نے جو کیا کہتے ہیں اس کو سرح عفان اور سورہ توبہ ان دونوں کے بیچ میں آپ نے کیا کر یعنی بسم اللہ کو نہیں لکھا ٹھیک ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا ان دونوں کے درمیان بسم اللہ کو نہیں لکھا سورہ برا جو ہے سورہ توبہ اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے تو حضرت عثمانیہ غنی علی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ یہ اس کو فلاں صورت کے ساتھ رکھ دو فلاں صورت کے ساتھ رکھ دو تو ان دونوں صورتوں کے سرہ توبہ اور سرہ انفال دونوں صورتوں کے احکامات کیا ہیں ایک جیسے ہیں اور پھر یہ کہ مجھے یعنی اس میں اشتبا ہوا کہ کون سی کس صورت کا جز ہے اور کون کیا ہے تو اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے صورت بارات یہ گویا کہ انفال ہی کا حصہ اور گویا کہ اسی طریقے سے اس لیے اس کے درمیان میں بسم اللہ کو فصل کے لیے نہیں لایا اپنے نسخے میں نہیں لایا گیا اور پھر یہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں جب تک آپ حیات تھے دنیا میں تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ بھی نہ سکا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو اب خلاصہ یہ کہ استدلال کا طریقہ کیا ہے اس حضرت عثمان غنی خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا یعنی بسم اللہ کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دو سورتوں کے درمیان میں کس کے لیے؟ رب کے لیے دو سورتوں کے درمیان رب کے لیے تو جب رب کے لیے ہے تو مطلب یہ کہ وہ سورتوں کا جزو نہیں ہے تو حضرت حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی پھر ان کی بات کو مانا اور تسلیم کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی کچھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو بسم اللہ ہے وہ کسی صورت کا جزو نہیں ہے بلکہ کیا ہے جز نہیں ہے بلکہ کیا ہے دو سو کے درمیان وہ جو تم نے ذکر کیا ہم تمہارے ساتھ اس میں منازع نہیں کرتے ہمارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہم بھی مانتے مسانی ہے سب اب اس لیے کے ساتھ آئے تھے انسانی کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اتنے جو بات ہیں بار بار پڑھی جانے والی یا بار بار نازل ہونے والی کہ ایک مرتبہ پہلے اس کو صورت فاتحہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پہلے نازل ہوئی اور ہو دوسری مرتبہ پھر نازن دو مرتبہ صورت فاتحہ جو ہے وہ کیا حمی ہے نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ مطلب قطر المکرمہ میں ستر ہزار فرشتے لے کر اس کو کیا ہے جلیمین کے ساتھ لے کے اتریں اور دوسری مرتبہ یہ کیا ہے مدینہ کے اندر ستر ہزار روپئے سے دوبارہ हुए کیا ہوئے لے کر اترے ہیں سورت کس کو مسانی کہتے ہیں سب مسانی سورت فاتح کو اور دوسرا یہ کہ بار بار پڑی جانے والی بہرحال تو اس میں تو کوئی منازع نہیں ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ سب مسانی یہ ہے یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے پھر کہا کہ سب مسانی تو جنہوں نے بسم اللہ کو سورت فاتح کا جز سمجھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بن جنہوں نے بسم اللہ کو صورت فاض نہیں مانا تو انہوں نے کہا کہ انا کیا ہے؟, ہے تو بسم اللہ رحمٰ جز ہے تو اس حوالے اس پر ہمیں کیا ہے اعتراض ہے کہ قدر اور حضرت ابن عباس کے علاوہ بھی کیا ہے یہ مربیٰ جہر بحا اور پھر حضرت ابن عباس نقل ہو کر آیا جو دوسرے آزاد نے کیا ہے جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے اس سے پہلے اس باب کے اندر کہ انہوں نے کیا ہے حضرت نہیں کیے کسی باب کے اندر آگے آ رہا ہے اچھا مویہ جس کو ہم ذکر کیا لفی حادثت باپ اسی باپ میں آگے آپ پڑھیں گے ان شاء جب اخناط کے ذرائع شروع ہوں گے تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو روایت کیا اسی باپ کے اندر کہ, بھی کہ اس تسمیہ پر کیا ہے خود صحابہ اقرام اور خدا اربا نے کبھی اس کو جہد نہیں کیا ما ابو العلیٰ خلاف پیدا لکھا جو اس کے خلاف اس کے خلاف پر کیا ہے حضرت کرتی ہے اگر بال اس سے طاقت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ جو کا جو زیزے جو زیزے تو ہے جب ہے فاتح جہاد بھی ثابت ہے تصد اللہ عباس کی روایت پتہ چلتا ہے لیکن اس کی مخالفت میں جو روایات آ رہی ہیں وہ اس کا مخالف علم اختلق و جمیان فاتر کتابِ صاحب آیا تن اور اس بارے میں بھی کسی کے اختلاف نہیں کہ صورتِ فاتح کیا ہے ساتھ آئے تھے البتہ فرق یہ ہے بسم اللہ رحمٰن الحمد الحاطن اور جس نے بسم اللہ کو کیا ہے آہ اس آہ جہاں یعنی رہا اور, اور جس نے بسم اللہ کو انعام کا علیہم آیا انہوں نے کیا کر دیا انعام کا علیہم کو کیا کر سمجھ لیا آیت سمجھ لیا اس پر اتفاق کے ساتھ آئے ہیں لیکن پھر جو بسم اللہ کو جز مانتے ہیں وہ بسم اللہ کو ایک آیت قرار دے کر عام علیہم کو عائد نہیں قرار دیتے بلکہ پورے محبوب کہتے ہیں قلم میں اختلاف ہو گیا تو کہتے ہیں اب کیا نظر ضروری ہے, کہ آیا بسم اللہ جو ہے وہ صورت خاتحہ کا جز ہے یا نہیں تو جب مختلف ہو گئے روایات مختلف ہو گئی تو نظر ضروری ہے اپنی طریق بھی ضروری ہے صنوبی کی نظارے کافی مبارک ی بات کے آخر میں امام حاوی الحمد اللہ نظر پیش کی ہے جس کا خلاصہ یہ محمد حاوی رحم اللہ فرماتے کہ تمام کی تمام جو قرآن کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے تو کیا بسم اللہ ہر ہر سورج کا جز ہے تو شواب ہے کہ ہاں یہ بات نہیں ہے اگرچہ بات اس کا قائل بھی ہیں لیکن کے یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ صرف اور صرف صورت فاتح کا جز کا جزو نہیں ہے تو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بقیہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے صورت فاتحہ کی شروع ہے کے شروع میں بسم اللہ لکھی گئی ہے تو پھر جب بقیہ سولتوں کے شروع میں لکھ کر ان کا جز نہیں ہے تو صورت فاتحہ کا بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا اب باقی رہی بات حرت عبداللہ عباس کی روایت کی کہ وہ بھی کس طرح اس کو بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورج کا جرض نہیں ہوا کرتی دو سوان کے لیے آتے دیکھیں کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کے اندر گزشتہ صورتوں کی جو ترکیب ہے شروع سے یا قرآن کریم کی جو اترائی صورتیں ہیں کچھ ان کو کیا کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے پہلی جو صورتیں تھیں ان کو کیا کہتے تھے مسانی پہلی سات سورتیں پہلی سات سورتیں جو ہیں ان, ان بڑی سورتوں کو کیا کہتے ہیں سب احتوال ٹھیک ہے مسانی نہیں کہتے ان کو کیا کہتے ہیں سب اعتبار کہتے ہیں اور اس کے بعد کی جو ایسی صورتیں جن میں سو سے زیادہ زیادہ آیات ہیں گیارہ صورتیں ان کو مہین کہتے ہیں اور اس کے بعد کی پھر بیس صورتوں کو مسانی کہا جاتا ہے اب اپنے آباس نے یعنی احترط کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے جو سورت الفال ہے یہ کس میں سے ہے پہلی سورتوں میں سے یعنی اس میں سے کیا کہتے اس کو میں سے ٹھیک ہے پہلی سات سوتے ہیں سب اعتبال میں سے ہے اور اس کے بعد کی جو برات ہے سورت توبہ ہے یہ کس میں سے ہے نئین میں سے ہے یعنی سو سے زیادہ ولی آیات میں سے ہے فقاراً تم بے تم نے کیا کر دیا ان دونوں کو ملا دیا تم, تم نے ان کو کیا کر دیا ملا دیا جب تک عباس کہہ رہے ہیں عثمان کو بجال تم آپ سب ارتب اور آپ نے ان دونوں کو کس میں شامل کر دیا سب ارتول میں شامل کر دیا ولم تک تو ہو اور آپ نے ان کے درمیان کیا نہیں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدر و کزا آپ فرمائیں کہ اسور اس جس میں ایسا ایسا تذکرہ ہے یعنی واقع آپ قص و شبی حکم بے قصحا اور یہ جو صورت ہے صورت اس کے جو ہیں اور واقعات ہیں اس کے جو احکامات ہیں یہ انفال کے ساتھ مشاغر رکھتے ہیں آپ اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل دسے پر اور میں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ سکا تو اب کیا ہوا آپ دنیا سے چلے گئے اور دونوں کے مضامین بھی ایک جیسے تو فخر کو جو خوف ہوا نہیں وہ جام تو اور ان دونوں کو بنا لیا سبال میں سے کالا جعفر ابو کہاوی ہے عثمان عثمان غنی ہیں یقر حادی سے حدیث میں یہ خبر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان کپن سورت کہ بسم اللہ جو ہے وہ کیا ہے کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے ان کے نزدیک کان نہ یہ تو کہا فی فصل سور اور وہ جو اس بسم اللہ کو لکھا جاتا ہے وہ کسی لکھا جاتا ہے فی فصل سور سورتوں کا دماغ فصل کے لیے ٹھیک ہے وہی عقی روحن اور وہ جو بسم اللہ ہے اور ان کے علاوہ ہوتی ہے وہ صورت کا جز نہیں ہوتی فاض خلاف و ماضا کا بس یہی کیا ہے فاض خلا و مذاوی عباس یہ خلاف ہے اس کے کہ جس کی عباس علی اللہ تعالیٰ گئے عبداللہ ابن عباس کی جو ویسے یہ پتہ چلا تھا نا کہ بسم اللہ جو صورت فاتحہ کا جزو ہے تو یہ اس کا کیا ہے بالکل خلاف ہے کہ جس کا پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ صورتوں کا جوز نہیں ہے بلکہ کس کے لیے اور پھر کیا ہے آباد کی جو روایت یہاں سے آگے پھر وقت جاطار متبادر آپ کے سامنے آئیں گے چار دلیلیں مجموعی اعتبار سے آخری جو آخری احلی احلی ہے وہ دلیل عقلی ہے نظر کی صورت میں حادث کی رب العالمی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی سب کو خوش رکھے دنیا دنیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ